كتب اللہ, أنا إن اللہ, قوی اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ یقیناً میں اور میرے پیغمبران ہی غالب رہیں گے بے شک اللہ بڑی قوت والا زبردست ہے